الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شعور لأنفسنا من سيئات عمالنا من يعد الله فلا مضين له ومن يودنه فلا هادية له ونشهد ون لا إله إلا الله رحبه لا شريك له ونشهد ون محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحبان الرحيم یہ کام میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے یقین آئے تمہارے پاس ہے ایک پیغمبر جو تم انسانوں کی جنس میں سے ہی ہیں تم لوگوں پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے ان کو بہت خوف ہوتی ہے ان پر یہ بہت بھاری پڑتی ہے چیز اور تمہیں خیر کے پہنچنے کے لیے ان کو بہت زیادہ چاہتے بہت زیادہ ہرس ہے بہت زیادہ چاہتے ان کو کہ تمہیں خیر پہنچے اور ممنین کے لیے تو خاص طور سے بہت نرم اور بہت مہربان ہے تو جیسے سورج کا قدر اگر تم قدم نہ کرو ان سے روگردانی کرو تومر صلی اللہ عن سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرا رب, رب کافی ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ بہت عظیم آرش کا مالک ہے عظیم علیہ ماں تم تمہاری تکلیف ان کو تکلیف ہوتی ہے حریص اللہ تم تمہیں خیر پہنچنے کے ان کو بہت چاہتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل مبارک میں یہ کافر مومن دونوں کے لیے ہیں کیونکہ آپ کی امت دو سو میں بٹی ہوئی ہے ایک کو کہتے ہیں امت عجابت وہ امت جس نے آپ کو قبول کر لیا ہے آپ کی امت کا ایک ایسا جیسے کہتے ہیں امت عجابت یہ امت کا وہ ایسا ہے جس نے آپ کو قبول کر لیا ہے یہ مسلمان ہے اور امر کا دوسرا ایسا جیسے کہتے ہیں امت عجابت یہ کفار ہیں جن تک جن کی بات پہنچانی ہے اور ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے یہ بھی کی امت میں شامل ہے تو نہیں پورے عالم انسانیت کو تقریف پہنچنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے جب تائد کا سفر ہوا آپ کا اور تائید کے سفر میں آپ اپنے غلام کے ساتھ گئے آداب کے ساتھ اور ایک مہینہ آپ تائف میں رہے ایک مہینہ آپ نے کام کیا اس مہینے میں آپ نے آپ پہلے اخبار سے ملاقات کی جو علاقے کے سردار تھے جب آپ کو خصوصی گر خصوصی ملاقات مکمل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے عوام سے ملاقات کی عوام نے کام کیا اور سرداروں نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ کو پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو مکہ مکرمہ کے کسی مالدار آدمی کو بیچتے یا تاحت کے کسی مالدار آدمی کو بیچتے آپ کیسے نوج اللہ پیغمبر بن گئے اور, اور بڑوں مخالفت بڑھتی گئی بڑھتی گئی آخر ان انہوں نے سوچا اس سے تو جانچانی مشکل ہو رہی ہے اور جہاں تک حق کے مقابلے میں دلائل دینا ہوتا ہے تو دلائل تو باطل کے پاس ہوتے نہیں ہیں پاک میں جہاں جہاں انبیاء ہے خان کی دعوت کا ترکرہ ہے اور انہوں قوم کو دعوت دی ہے اور قوم اور آگے پھر دلائل کا جواب تو دے نہیں سکی ہے کسی نے کہا ہے ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو پتھر مار مار کر مار دیں گے اور کسی نے کہا کہ آپ کچھ بھی کریں ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں گویا آگے سے کجباہ کا جواب آپ کجباسی کہتے ہیں خراب الٹی بات کر کے بعد کو خراب کرنا اور ختم کرنا ہمیشہ کے لیے باطل کو کجباہی کا سہارا لے لینا پڑتا ہے اور دھمکی سے باطل جو ہے یہ پھیلتا ہے دھن دونوں اور کیا بات ہے جی داند. دان دیا دھن تین دال ہیں یعنی یا چار زر زند دن زور زمین کچھ دوست تین تین میں کہا ہے دھن دونس دان اور دونس کروپ ڈالنا تاجت استعمال کر کے مسلم کرنا مسئلے کو اور دھاندھی دھوکہ دے کر فریب کر کے جھوٹ بول کر مسلم کام کرنا تو بادل کے تین ہتھیار ہوتے ہیں دھند اور دھاندھی یا بادل کی بادل جو ہے یہ ایک مردہ ہے جس کو اٹھانے کے लिए جس کی چرپائی کو اٹھانے کے لیے چار ہوئے کی ضرورت ہوتی ہے زر دن زمین ذرا پیسہ استعمال کر کے مطلب نکالو زور سے مطلب نکالو زمین جا کر مقصد نکالو اور عورتوں کے ذریعے سے مقصد نکالو یہ طریقہ کار ہوتا ہے تائب والوں نے نہیں دیکھا کہ اب دلائل کے میدان میں تو ہم بات نہیں کر سکتے ایک آدمی حق کی سچائی کی انصاف کی محبت کی خیرخ کی بات کرتا ہے اللہ کی آخرت کی عبادت کی بات کرتا ہے اس کے مقابلے ہم کیا کہیں تو لوگ نے مسجد گالی نکالا کہ ساری بستی کے اوباش نوجوانوں کو لگایا اور انہوں نے آپ کو بستی سے نکالا پتھر مارتے رہے مارتے رہے یہاں بیٹھ کے آپ کو بستی سے نکال کے چھوڑا اور اتنے پتھر برسے آپ پر اتنا خون بھرا کہ آپ کے خون سے آپ کے جوتے مبارک آپ کے پیروں سے چمٹ کے اور چپک کے اور آپ گرتے ہوئے خون کو رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ خون زمین پر نہ گرے کیونکہ اس وقت پیغمبر کا خون زمین پر گر جاتا ہے تو غضب الہی سے جوش میں آتا ہے تو وہ لوگ نفس میں کر دیے جاتے ہیں اب آپ کوشش کر رہے کہ خون زمین پر نہ گرے یہاں تک کہ جب باہر نکلے ٹائر کی بستی سے باہر نکلے ٹائر کی زمینوں کا باغوں کا علاقہ شروع ہو گیا بڑا علاقہ ہے انگور انگور انار وغیرہ اگانے والا بڑا زبردست علاقہ ہے سترویر مکہ مکرمہ سے ہم آپ آگے آئے ایک باغ تھا جو کہ قریشیوں کا کے برادری والوں کا باغ تھا اس باغ میں آپ نے پنا دی اور جب آپ لہو لوہان تھکے تھک کر چو لہو لوہان آپ بیٹھے تو باغ میں برادری والے دیش نے دیکھا اس کہ نے کہا ہو آج سے ان کو بہت ہی تکلیف پہنچائی گئی ان کا غلام تھا آپ کے ساتھ جو غلام تھا, جو غلام, سے تھا. جو غلام کا نام ان غلام کا نام سے انہوں نے اعتبار میں انگور انگوروں کا خوشہ رکھ کر دیا کہ یہ جو مسافر آئے مہمان آئے ان کو دیا ہو اداس لے کر آیا اس نے آپ کے آگے پیش کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو اللہ کا نام اور اس طرح کی کلمات پہلے کبھی نہیں سنے پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو تیرا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام اداس ہے تو کہاں کرنے والا ہے اور اس نے کہا میں بابل میں نینوا کے علاقے کرنے والا ہوں تو نے کہا اچھا مجمتی کے علاقے کا ہے یونس اسلام کے علاقے کا نے کہا میں ان کے لاگے کہوں تو اس کو بڑا شوق ہے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے بڑی عرص میں کتنا عرصہ پہلے گزرے ہوئے اور یہ کتنا عرصہ بعد آنے والے یہ کہتے میرے بھائی تھے آپ کے بھائی کے سر نے کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں تو پیغمبر آپس میں بھائی ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ میرے بھائی میں تھوڑی سی اداس میں بات سنی اور اس کا دل ایسا آپ کی طرف اس کے دل کو کشش ہوئی اٹھا اس کے ہاتھ چاپ کے چوہے آپ کے پیر چوہے اور پلازی کے کوئی نے کے کہ داست ہو تمہارے ہاتھ سے گیا یہ ہمیں تو کار میں پہنچ پہنچی ہے بہت زیادہ پتھر برسائے گئے تھکاوٹ ہوئی ہے ان کی کوئی خدمت کر لیں انہوں نے تمہارے غلام کوئی ہمارے ہاتھ سے نکال دیا تو اس موقع پر ملک الزبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا ان آگ رات کی اجازت ہو تو میں تائر سے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا ہوں اور تاس کی بستی کو درمیان میں کچل دوں آپ نے بلگل کے بال پر پہاڑوں کے فرشتے کو اس بات کی اجازت نہیں دیگر ان سے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں یہی مان نہ لائیں ہو سکتا ہے ان کی نسلیں بعد نہیں مان لے آئیں باقی نسل بعد میں ایمان لے آئے محمد محمد قاسم رحمتہ اللہ علیہ ثقیف کا صاحب کے بنی ثقیف میں سے بعض نسلیں ایمان لے آئی اور پھر یہ لوگ ایسے پکے ایمان لائے ہیں کہ جس وقت وہ بکشی گزی اللہ عالم کے زمانے میں اتنا ارتداد پھیلا ہے اور لوگ مرتب ہوئے ہیں تو بنی شکیف جو ہیں جمے رہے ہیں یہ نہیں آتا ہے اپنے آپ کی ایک حیثیت آپ کی ذاتی حیثیت سے جو آپ کو تقریب پہنچائی گئی ہے اس کا آپ نے کبھی بدلا نہیں لیا ہے وہ ہمیشہ آپ نے معاف فرمائی میدان جنگ میں آپ سفی اول میں کھڑے ہوتے تھے اور جس جگہ آپ کھڑے ہوتے تھے یہ اتنا مشکل مورچہ ہوتا تھا کہ ہاں مضبوط جنگجو کے علاوہ یا عظیم حوصلے والی شخصیات کے علاوہ یہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہی عزی اللہ عنہ ہوتے تھے کہ بدن کے کمزور تھے لیکن عظم کے فولاد اور پہاڑ تھے وہ کھڑے ہوتے تھے یا جو ہے مضبوط قریشی سرداران طلح عزی اللہ عنہ یہ آزاد کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ سخت ترین مورچہ ہوتا تھا اس پر شدید ترین حملہ آتا تھا لیکن پوری تئیں سالہ رضواد کی زندگی جادو کی زندگی میں آپ نے کسی ایک آدمی پر بھی وار نہیں کیا کیونکہ جی سر نے فرمایا ہوا ہے کہ بدترین ہے وہ آدمی بد بہترین وہ آدمی ہے جو پیغمبر کو قتل کرے یا پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہو ساری زندگی آپ نے ایک وار کیا ہے ایک کافر تھا مکہ مکرمہ کی زندگی کے گزرا اس ایک دفعہ آپ سے کہا کہ میں نے ایک گوڑا پالا ہے اس کو میں خوب کھلاتا پلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر میں نوز بلّہ کو قتل کروں گا تو اس سے آپ نے فرمایا کہ ان میں اللہ میں قتل کروں گا. کی لڑائی میں یہ چڑھتا ہوا اور حملہ کرنا چاہ رہا تھا سابق رام نے چاہا کہ مقابلہ کر کے اس ختم کرنے کے ہمیں اس کو آنے دوں اس کو آنے دوں یہاں تک آپ کے قریب آ گیا تو آپ نے ایک شادی سے برشہ لیا اور یہ آگے بڑھا تو برشے کے آپ نے ایسا اشارہ کر دیا اس اشارے سے اس کی گردن پر ایک لکیر پڑ گئی گردن پر لکیر پڑ گئی لیکن لٹ کھڑا کر گھوڑے سے گر پڑا باہر نہیں کیا میں ایک لکیر کہ اور اس کو اپنے لشکر میں لایا گیا اس پہ اتنا شدید درد شروع ہو گیا کہ ایسا چیزتا تھا جیسا کہ بیل ڈکارتا ہے نکال رمباڑے وہی پچھانتے رمباڑے کو بیل کی طرح ہے تو آواز نکال رہا تھا اور وہ گوڑے پر بٹھاتے ہیں کھڑا کر گر جاتا پھر بٹھاتے ہیں اور لڑکا گر جاتا تھا اور اس کو سردارا نے شرم دلائی کہ ایک طرح گاہ پر لگی ہوئی ہے اور اتنا چلا رہا ہے اور توں آخر کوئی مرد ہے کہ نہیں ہے اس دکات تمہیں کیا پتا ہے اتنا مجھے درد ہو رہا ہے کہ سارے حجاز والوں پر تقسیم کیا جائے تو اس کے درد کے مارے مر جائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ مارے ہیں مکہ مکان نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا مجھے اسی وقت یقین تھا کہ میں ان کے ہاتھوں مارا جائے گے ان لکیر کے ہاتھوں مکہ کے لشکر سے واپس ہونے سے پہلے پہلے اس کی راستے میں موت ہوئی ساری زندگی آپ نے یہ ایک اخبار کیا ہے جس میں ایک پر لکیر لگی ہے بس حالانکہ آپ بیدان جنگ کی سفیاول میں تشریف فرما ہوتے تھے کے رحمت العالی شان کا یہ تقاضہ تھا کہ کافی رحمت پر بھی آپ کے آپ کے کا سایہ آیا ہے لیکن یہ بات معافی آپ کی جو ہے آپ نے اپنی جانی تکالیف کو معاف کیا ہے جو جانی تکالیف آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے معاف کیا ہے جو دین کے خلاف بات کی گئی ہے یا دین کا رد کیا گیا ہے اس کا آپ نے زوردار درائل سے رد کیا ہے اس معاف نہیں کیا دین کے خلاف جو بول ہے اس کو معاف کر دیا جائے اس کا کے خاموشی اختیار کی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے نہیں اس کا مقابلہ کیا جائے گا بصورت دعوت آپ کی تیسری شان جو شان رسالت ہے شان رسالت میں گساخی کرنا جو ہے یہ پھر آپ کی ذات کے بارے میں جرم نہیں ہے یہ آپ کی دعوت کے بارے میں جرم نہیں ہے بلکہ بن جانب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک عظیم منصب رسالت کا آپ کو ملا ہوا ہے یہ اس کی توحین ہے لہذا سکا کا چاروں امام اور چار سے جس پر کہ فیصد حمت ہے اس کے علاوہ نئے لوگ جو بعد میں آئے ہوئے ہیں لہذیذ ان کو بھی شامل کریں دو فیصد جو ہیں حکومت مسلما کے اور اٹھانوے فیصد میں سے جو ہے تو دنیا اسلام کے ایک ڈیڑھ دو فیصد ہے تشریح کو بھی شامل کریں دو فیصد شاید تشہیر عزیز سارے ہیں نا اٹھانوے فیصد ہیں جو کہ مال کی شاخی حملی ہیں اور دو فیصد میں اہل تشہیر اور اہل عزیز ہی حضرات آتے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں سارے سارے لوگوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ شانوے رسالت میں گستاخی کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہو یا کافر مسلمان ہو یا کافر اور گستاخی کرنے کے بعد اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا یہ مسئلہ ہے جس پر ساری امت چودہ سو سال سے متفق ہے تو بتایا بنے کے بالیو کو قتل کیا جائے گا اس لیے جہاں جہاں کا انسانیہ ہو تو یہ پہ پہلے ایک دفعہ جب امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا تھا فوجی حکومت پر ڈاکٹرسوں کے ذریعے سے اپنا مطلب نکالتے ہیں اس پر ڈال رہا تھا کہ توہین رسارت والا قانون تبدیل کر دیا جائے حالانکہ ان کے اپنے یہاں اس علیہ اسلام کہ توہین کا قانون ہے اس کو اس کو اس کو یہ بہت سخت قانون ہے اس کو آپ جو تو ختم کر دیں کون تو نہ کوئی ان کے دانشور جیسا کہ گاندھی اور مردان کا وہ مردان کا ڈاکٹر ہے وہ جو لوگ دن کے لحاظ سے دیوالیاں ہیں اور ایمان سے خالی ہیں بیچارے اور وہ اس کے ساتھ ڈھولکی بجا رہے تھے ڈسٹریکٹروں کے ساتھ اور وہ بھی توہین دل کے قانون کو برباد کر رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ جو لوگوں نے کہا مردان کا ڈاکٹر تمہارا شاگرد ہے اس کو تم سمجھاؤ میں نے کہا کہ آدمی لگ جائے تو میں اس کو کیا کروں گا دو بچے بیٹھے ہوئے تھے نا ہمارے گھر پر تو ایک بچے مٹھی کھا رہا دوسرے بچے تو روکے <laughs> گا سو آئیے اس کو سپڑ لگایا سو. تو میں نے کہا اب ایک آدمی گو کھانا لگ گیا مردان کا سائیکل گو کھا رہا ہے تو میں اسے کیا تھا جس آدمی میں گو کھانے میں مزہ آ جائے خدا نے خواتین ساری دنیا کے لوگ کہیں گے تم کہ اچھی چیز ہے اس کو کھانا چاہیے یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے بڑی مزیدار چیز ہے تب ہم کیا کریں گے دس آدمی ہم نہیں کھا رہے وہ سارے مل کر کہ یہ پاگل ہیں اور ہم ٹھیک ہیں تب کیا کریں گے کیا اس کو اصول بدل جائے گا خیر میں نے کہا اس کو ایک کتاب بھیج دو کتاب میرے پاس ہے سن انیس سو انتیس کی لکھی ہوئی کتاب ہے ابوال فتح ایڈوکیٹ کی لکھی ہوئی غازی المدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے اور یہ جو یہ جو کیس ہے اس کے وکیل کائداد محمد علی جناح ہے غازی المدین کی اور اس کے لیے جو تاریخ چلائی ہے وہ علامہ اقبال نے چلائی ہے ایک دفعہ میں بہت بڑے جلسے لگے ان دونوں یہاں پر یونیورسٹی میں ڈیمانسٹریشن ہو رہی تھی اجلاس ہو رہے تھے ایک بڑے جلسے میں گیا میں نے ان کہا کہ میں بھی ایک دو تین منٹ بات کروں گا لیکن خیر ان کے مفاد میں میری بات نہیں تھی تو ان کے بڑے بڑے دانشور تقریر کہہ رہے تھے کر رہے تقریر میں. ایک دانشور نے کہا کہ قائد اعظم نے پھر قاضی الم کو بیان بدلنے کا کہا لیکن اس نے کہا میں بیان نہیں بدلوں گا میں شہادت کے لیے تیار ہوں پھر میں نے کہا وہ مجھے تو موقع نہ ملا پھر بعد میں میں نے آرٹیکل لکھا اس پر مسالے میں اور ایک اور جلسہ ہو رہا تھا میں نے پڑھ کر سنا اسے یہ ان کی معلومات کی کمی تھی کہ یادو نے کبھی ساری عمر جھوٹ بول کر کوئی کیس نہیں کیا اتنا مضبوط وکیل تھے اور اس کیس میں اس کے دو پوائنٹ تھے جس پر پھانسی نہیں ہو سکتی اور وہ ویلڈ انڈین پینل کوڈ کے ویلڈ پوائنٹ تھے ایک, ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ تو جو قتل ہوا ہے غازی الدین کا یہ اختیار بیانے کے وجہ سے قتل ہوا ہے کسی جی آدمی کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہو کوئی ڈاکو کوئی چور اس پر ہاتھ ڈال دیں اور یہ مر اس کو قتل کر دیں اس پر تم سو دعا نہیں آتا تو ان کا پلیز یہ تھا ان کا موقف یہ تھا کہ یہ قید جو ہے یہ 302 سو دو دفعہ تین سو دو کے جو چلان کیا پولیس نے اور حکومت نے 302 جو کلیٹ کیا ہوا ہے عدالت نے یہ 302 نہیں ہے یہ 302 اے ہے جس پر کہ پھانسی نہیں ہے عمر بھر کے قید ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تلاسے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جس پر تم کہہ رہے ہو کہ قتل اشتہار نہیں ہے قتل عمد ہے اور جو جان بوجھ کر ہوشوار کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیا ہے اس نے بازار میں سے نئی چھری لی ہے اور نئی چھری لے کر آیا ہے اور کے ساتھ اس نے وار کیا ہے اور جو وہاں پر چھری پڑی ہوئی ہے پولیس کے پاس وہ چھری کے آگے سے مڑی ہوئی ہے اور وہ گنگالوٹ بھی ہے لہٰذا ان کی گواہی مجرو ہے گواہی کو مجرو کیا ہوا تھا اور ایک اس نے کی جو چار چالان تھا اس کا اعتراض کیا ہوا تھا اگر یہ چھری والے چھری والے واقعے کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ وہ جو آدمی سوری کا کہہ رہا ہے تو سوریا ہے ہی نہیں ہے تو اس کا اس کا اس اور رفپر جا رہی تھی بالکل یعنی وہ عمر قید سے بھی نکل رہی تھی اور اس کو اگر کہیں کہ یہ تین سو دو نہیں تین سو دو ہیں تو عمر قید میں جا رہی تھی لیکن یہ ہے کہ انگریز ہندو کو خوش کرنا چاہتا تھا لہذا اس نے بارسور پھانسی کا کیا پھر اس میں جس پھانسی کر دیا گیا راجیو الدین رحمت اللہ علیہ کو ابو فطح کی کتاب پڑھے کہیں لائبریری میں پھر ہو گیا تو کہیں ملے گی میں پورے سوبے میں سے ہزارہ ڈویژن کے گورنمنٹ ہائی اسکول شمکیاری کی لائبریری سے پیدا کی تھی اور تو اس کو میں نے فوٹو اسٹیڈ کر کے شائع کروایا تھا اور اس کی ماسٹر کاپی میں نے رکھوائی تھی لیکن جس کدو کے پاس رکھوائی تھی اس کو گم کر دی بہت مزاد چیز ہے وہ عجیب و غریب کتاب ہے اس چونکہ آدمی خود اس پر آدمی سے لکھے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت پھانسی کا اس کا ہو گیا اور پھانسی کی کوشش نہیں بند کر دیا گیا تو ایک رات کہتے ہیں کہ اس نے جیل کے وارڈن میں دیکھا جو ڈیوٹی پر تھا تو اس کا کمرہ خالی ہے اور موجود نہیں ہے اس نے سارے لوگوں کا اگر گوا بنا کر دکھایا کہ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے یہ تالا بھی لگا ہوا ہے بیگ کا تالا بھی لگے تم سارے موجود ہو تمہارے سامنے نہیں نکلا آدمی نکلا آدمی یہاں پر نہیں ہے مجھ سے کلا نہیں ہوگا کس نے کچھ سازش کی پھر کہتے ہیں کہ آخری داد میں جب دیکھا انہیں کہ وہ موجود تھا پھر کہ دوسری رات میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں اچانک روشنی پھیلی اور روشنی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھا ہوا اس کی پیٹ تھپک رہے ہیں یہ میں نے دیکھا یہ دو واقعات ہیں پھر اب اب نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے یہ پھر اس کو کو بتایا گیا کہ پہلی رات جب یہ کمرے میں موجود نہیں تھا پانسی کی کوٹھڑی موجود نہیں تھا تو اس رات اس کی دربار رسالت میں براہ راست حاضری کرائی گی اور دوسرے دن جو اس کے کمرے میں روشنی پہلی اور ایک کھڑے تھے ان کے پیر تھپک رہے تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اس کی ملاقات کو کشید لائیں گے میا والی جیل میں پھانسی ہو گئی وہیں دفن کر دیا انہوں نے سارا اللہ اور سارا یہ بڑے سویر جو ہے اس میں طے بالا ہو رہا تھا اور مسلمان جو ہے وہ ایسے پریشان تھے تو لاہور کے مسلمان نے علامہ اقبال سے کہا کہ ہم اس کی لاش باہر صورت لینا چاہتے ہیں لہٰذا تمہارے تمہارا سوکھ ہے تم ہو جاؤ سر سر میں یہ چھبی سے ہو, ہوئے یہ ہوئے اور یہ لوگ سارے کے سارے مل کر گئے تو اس پر علامہ اقبال نے گورنر سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہید کی لاش ہمارے حوالے کی جائے تو اسے کہا دیکھیں آپ سمجھدار آدمی ہیں اور یہ تو امن و مان کا مسئلہ بن جائے گا اور لاہور میں اتنا امن و مان کا مسئلہ بنے گا کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کا پھر کون ذمہ ہوگا پہل پر علم اقبال نے اس پر سخت جوش و جلال ساری ہوا اور اسے کہا کہ یو آر ایکسیڈنسی دس باڈی شڈ بی ہینڈ وٹ واز افس ہیپن وین یو فٹ مائی ہیڈ مائی باڈی جناب علی یہ لاش ہمیں آپ حوالے کریں گے اگر کوئی کوئی ایس ایسا واقعہ ہو گیا تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے سر کو میرے, میرے سر کو میرے بدل سے اتار لینا اب الفتہ وزیر لکھتا ہے کہ اس بات کو جب اس نے کہا تو اللہ میں ایک بال کی آنکھوں سے جیسے آگ کے چھولے نکل کر برس گئے اور جس جذبے سے اس نے بات کہی تھی علامہ اقبال نے اس کی تاب انگریز گورنر نہ لا سکا اور اس فیصلہ کیا کہ غازی المدین کی لاش کو حوالے کیا جائے اور جو جنازہ غازی المدین کا لاہور میں ہوا ہے وہ تاریخ میں نہ اس سے پہلے کسی بزرگ کا کسی عالم کا کسی لیڈر کا کسی خان کا کسی صدر کا کسی وزیر کا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ بعد میں کبھی ہوا ہے شاہد ناموں سے رسالت تھا سبان. تو آپ کی شاہ نے گستاخی کرنا یہ آپ کی شاہ رسالت جو میں جانے بل ہے یہ اس کی گساخی ہے اس کو, آپ, اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے لہذا کابل اقص یہودی جو گساخیاں کرتا تھا اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے اور قبیلے کے سرداروں کے ذریعے قطر کرایا ہے اس کو پڑھے اس واقعی اور ابو رافع دوسرا ہے اور اس کو خدر کے بجے کے لوگوں نے قدر کیا کہ یہ کی بھی گستاخی کیا کرتا تھا تو اس بار کابر جو ہے وہ تیرے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اور وہ او دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے یہ بار بار کرتے نا اس سے یہ فیل کرتے ہیں اس کی سیاستیات کی سلام کو کہہ رہے فیل چھوڑنا فیلر چھوڑ کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے انہیں کتنی جان باقی رہی ہے ٹھیک ہے نا جس کرتے ہیں تو لہذا ممالک کو اسلامی ٹریکر بھیجا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سیر مارکر کو بھیجا جائے یہ تبریب والے اعزاز زیادہ جماعتیں وہاں پر بھیجیں علماء لمائے اس ملک کا ویزے لے کر وہاں پر جائیں اور جگہ جگہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں اس کو اجاگر کریں اس کو پھیلائیں اور ہم اور آپ جو ہیں وہ اتباع رسول حضور کی پیروی کو اختیار کر کے اپنی محبت یا عقیقی کے ثبوت دیں اور ان کے طرح زندگی کو ہم اس کو پیر کی ٹھوکر مار کر پھینک دیں وہ اس کے ثبوت جان ان کی چیزوں کا بائی کارٹ کریں محرجے کو ان کا ساتھ نہ دیں اگر حکومتوں میں جان نہیں ہے کہ ان کے خانے بند کریں وہ ان میں جان ہوتی ہے حکومت میں جان ہوتی ہے ساری دنیا کے لوگ جس طرح کے اسرائیل کی ریکگنیشن ہمارے یہاں نہیں ہے اسرائیل کی ریاست نہیں تسلیم ہے نا سیاست کیا تو سیم ہونے کو ہی ختم کریں بہت بڑا ہر ہے اس سے بہت بڑا کام دیا جا سکتا ہے اللہ تبارک الامن کی توفیق کے فرمائے